Allah جا کے رکھتی ہے اور یہ حاصل کرنے کی بات ان کو فکر کر جاتی ہے کہ دوسروں یہ گیند پہنچی اچھی بات ہے لیکن اپنی فکر کم کر کے دوسروں تک دین پہنچانے کی فکر زیادہ رکھنا ہے یہ کچھ زیادہ ناخ بات نہیں ہے پرانے پاک میں اللہ تعالیٰ نے طریقہ سے بلا دیا یا اللہ دینا خانوں کو ان کو سکوں وہاں پہلے کیا ہے اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ اس کے بعد اپنایا وہاں جی گھومنا کو بھی تو اس کے بعد جب اپنی, اپنی, اپنی خود, خود دین کو دین حاصل کر لے بات سمجھ میں آ رہی تھی بعض دفعہ شکلیں ایسی ہوتی ہیں بالکل سپاٹ جیسے وہ کوئی کہے کہ کیا بات کریں گے معلوم کیوں ایسا ہے کیا بات ہے ارے آرام سے رہیے میں بھی فرینڈس نہیں بول رہی تو لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو بس یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نماز رو گئے تھے آ گئے بیانات سے جانے لگے مسجد میں جانے لگے بس ہمارا تو کام ہو گیا اب یہ ہے بلا اس کو بھی بلانا ہے پھینچ دان کرنا نہیں ہے بات یہ ہے کہ دین صرف اتنا نہیں ہے کہ نماز روزہ یہ بڑی نعمت ہے بنیادی ارکار ہے لیکن اصل کام جو کرنے کا ہے اس میں خسن پیدا کرنا خسن پیدا کرنا لی کو آسن معاملہ اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں پورے ملک کی آیت کا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا جو کیا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہا کیا ہے کہ تم سے کون اچھے اعمال کرتا ہے کثرت اعمال کا مطالبہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ اگر کثرت اعمال پر نجات ہوتی اور اس پر جزا و سزا کا معاملہ ہوتا تو کمزور گھومتے لوگ پھر کیا کرتے بتائیے ان کے پاس تو کثرت اعمال نہیں یا یعنی جس نے چلو بوڑھا آدمی کو اس جوانی میں عبادت کر گیا ہوگا لیکن کوئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی آدمی شروع سے کمزور ہوتا ہے نہیں کر پاتا ہے نہیں صحت ایسی ہے پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں اس لیے سرکار نے یہ مہربانی فرمائی تھی کثرت اعمال سے نجات اور کثرت اعمال سے اپنی رضا کو نہیں رکھنا بلکہ اپنی رضا اور اپنی دوستی اور اپنی غلائط افواہ اور تقوی میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے بلکہ اور زیادہ آسانی ہے تقوا سے رہنا زیادہ آسان ہے اور دنیا داری اور رسومات اور گناہوں کے ساتھ زندگی گزارنا بہت زیادہ مشکل ہے بہت زیادہ تو بات اصل یہ ہو کہنا چاہ رہا تھا کہ اب اب آج بھی ایک دوست ہمارے گھر پہ آئے بیٹھ کرنے کے لیے تو میں بتاتا رہتا ہوں کہ پید ہونے کے لیے ایک خود مناسب شرک ہے دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ غیر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں فرض سمجھتے ہیں اور دوسرے کاموں کو جو ہے وہ کم جانتے ہیں تو سن لیجئے کہ پائل ہونا سنت تو ہے لیکن غیر بھی ہے معقدہ نہیں لیکن اس کے فوائد اور سماعت بہت ہیں بہت ہیں میں ان کو بتا رہا تھا تو مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی ابھی نئے نئے ہیں مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں گھر والوں کو بھی تیار کر رہا ہوں یعنی کہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ یاد رکھیے کہ بعض اوقات گھر والے رکاوٹ مل جاتے ہیں کہ ابھی ہم تیار نہیں ہے ابھی بلان ابھی نہیں ہے ابھی دل نہیں چاہ رہا ہے زیادہ ہو ہے تو آپ یہ کریں کہ آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے میں ذرا اٹھ کے یہ نہیں کہ اچھا آپ نہیں جا سکتے چلوا جائیں گے نہیں جائیں یہ پہلے اپنے اپنی ٹکٹ تو رکھنا ہی رکھنا ہے پھر ہم کو مثال دی کہ بھائی دیکھو سو آدمی کہیں بھوکے ہیں کھانا نہیں ہے بھوکے ہیں اور سو میل ایک ٹرک کھانے پینے سے خوب بھرا ہوا ہے لگا ہوا ہے وہاں جانے کے لیے ان کو پہنچانے کے لیے اب ڈرائیور جو ہے وہ پیٹ میں روٹی نہیں ہے وہ خود بھی بھوکا ہے اب اگر بغیر ہائر یہ وہ گاڑی چلائے گا تو کتنا چلا لے گا ہے نا تو پہلے پیٹ میں اپنے روٹی ڈالے گا کہ یہ کام مجھے کرنا ہے اس کے لیے مجھے پیٹ میں روٹی چاہیے ابھی تو میں گاڑی چلا سکوں گا ورنہ تو مجھے چکر آ جائے گا یہ کھانا بھی رہ جائے گا میں بھی جاؤں گا کھانا بھی رہ جائے گا ہے کی نہیں تو پہلے اپنے پیٹ میں روٹی ڈالے گا جب پیٹ میں روٹی آ جائے گی تو پھر دوسروں کو پہنچانے کے قابل ہو گا. ایسے ہی اپنا ناشتہ کھانا پانی جو روحانی ہے اس کی ज्यादा زیادہ चाहिए چاہیے اور یہ بھی ان کو بتا دیا تھا اگر کہ وہ بیٹھائے ہم سے بہت پہلی نظر میں بہت محبت کرنے لگے کسی دوست کے ساتھ آئے تھے ہمارے پاس تو ان سے یہ وہ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تو ہم نے ان کو سب بات بتائی اپنے یہ جلدی بیٹھ نہیں ہونا چاہیے وہ ہونے کے لیے آئے تھے پہلے چھ ماہ پہلے کی بات تو جلدی بیچ نہیں ہونا چاہیے خوب اچھی طرح دل پر لینا چاہیے اور دل ملنا ضروری ہے محسوس ہونا ضروری ہے سب باتیں ہم کو سمجھا لیکن وہ مجھ سے پہلی دفعہ ملے مجھ سے انہوں نے کہا کہ تم کو دیکھتے ہی اور وہ بھی رہتے تھے پہلی دفعہ وہاں آسم سے ہونے لگی خالی دیکھ کے تو پھر مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی میں نے تو آپ کو دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میری منزل یہی ہے کچھ ایسے الفاظ تھوڑے میرے گھر تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ منسب کی علامت ہیں لیکن میں نے اپنے منہ سے کچھ نہیں کہا پھر ہاں جو آج وہ آج ہی مجھ سے شاید وہ کئی دن سے تقاضا کر رہے تھے میں کچھ نہیں کہتا ہوں چیز کو تو آج رونے لگتے ہیں پھر آ کے ہونے لگے تھے اب یہ غیر نہیں کر لی ہے پھر ہم نے ان کو بتایا کہ آپ جب پہلے دن آپ نے یہ کہا اور, اور وہ ہو بھی رہے تھے کہ آپ کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ میری جگہ یہی تو یہ ہم اس بھی اس کو بیس کر سکتے تھے لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ نہیں پا رہا اس کے بعد ایسی نکل آئی لیکن بتلانا یہ مخصوص تھا کہ بعض لوگ بیٹھ کو ہی زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور جو اصل کام کرنے کا ہے جو اصلاح نفس ہے اس کو اہمیت باز اہمیت نہیں دیتے اور بازیں بہت کم دیتے ہیں تو جان لیجیے کہ اصلاح نفس فرض ہے ہر انسان پر فرض ہے اور بیڑت جو وہ سنتِ یا غیر معقدہ ہے اگرچہ اس کی برکات اور ہوائی اور ضمرات بہت ہیں لیکن اسلام فرض ہے اور قید میں ہے وہ برکت کی چیز ہے تو اسلام نہ کی تو قید کا بھی فائدہ نہیں اور اگر اسلام کر لی عمر بھر بی ہوئے تو یہ دس آگے نہیں بن جائے اس لیے کہ اس نے فرض کام کر لیا حضر الانوی رحمت اللہ خدمت میں ایک بڑے عالم عاضب اور پاس رہنے لگے تو حضرت الحانوی رحمتہ اللہ سے باقاعدہ اسلحی تعلق کی ہے مساطبت کی اس مقالبت کے دوران حضرت سال مین کو خلافت دی اب وہ کہہ رہے حضرت میں تو آپ سے پہلے بھی نہیں ہوں یہ آپ نے مجھے خلافت کیسے دیکھی حضرت نے وہ یہی بات کروایا کہ بھائی آپ نے فرض کام کر لیا فرض کام کیا حصلہ ہے نقص مگر ہم لوگوں کا ڈر انتہائی کمزوری ہے اور اپنے اخوال اگر بیان کرتے بھی ہیں تو بہت چھا ہیں اپنے ویو کو لوگ کم بیان کرتے کہ شہد معلوم ہی کیا سمجھے گا ان کو حقیق جانے کا اور کہے گا کہ یہ کیسے آدمی ہے تو یہ بات نہیں ہے وہ آدمی شہد بنانے کے قابل نہیں ہے جو مریض جیسے دیکھو ایک مریض ہے جس کی جسم میں ٹوڑا نکل آیا اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو کیا ڈاکٹر اس کے اس کو حقیق سمجھتے ہیں اس کو نظروں میں اپنی حقیق سمجھتا ہے اس کا علاج کرتا ہے ڈاکٹر سے علاج کرتا ہے پھر وہ اچھا ہو جاتا ہے ڈاکٹر بھی خوش ہوتا ہے مریض بھی اس کو گوائے دیتا ہے تو بھائی یہی شہد کا معاملہ ہے ہر آدمی جو ہے کچھ نہ کچھ نقائص میں مبتلا ہوتا ہے ایک مریض کی طرح ہے اور مریض کو چاہیے کہ اپنا مرض پورا پورا بیان کر دے تو جب بیان کر دے گا تو پھر جو صحیح صحیح بیان کرے گا تو اس کی تدبیر بتائی جائے گی صحیح پھر اس پہ علاج کرے گا اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس میں اور کام بن جاتا ہے تو بس بات اتنی ہے کہ پھر ہم نے ان کو بتایا ایک بات اور بہت ہی خوشی ہوئی نے کہا کہ ہمارے عدد والا لائن کے آگے کہ جیسا کہ پرانے پاک کی آئے کی ہے کتے میں پڑھتے ہیں ان الگین خاگو میں شہر کون بن گئی میں ان الگین یوبائے اڑ نگر انہ ید اللہ ایک پائے گی <عِلی> کا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے ایک دبار ایک دبار دبار یہ جو بزرگوں کا ہمارا سلسلہ ہے ایک ہی بات ایک ایک کی و زینہ یہ حضور ادب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا اللہ کا ہاتھ قرآن پاک سے نسخ ثابت ہے تو میرے عرص اس پہ یہ بات فرماتے تھے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے مسافر کا یہ ایک طریقہ ہے کیا سمجھا دنیا میں اللہ تعالی سے مسافر کا ایک ذریعہ ہے اللہ والے کے کسی قاخل کے ہاتھ پر جو پہلے ہی سلسلے میں ہو مگر سلسلے کے نہ ہو جیسے ہمارے ارد نے فرمایا کہ اللہ کا کلو بابا ملا بابا لو اس کا بابا نہ ہو تو اپنا بابا نہ بناؤ تو کسی سلسلے کے قروع اللہ والے سے بیٹھ ہو جانا ایک یہ طریقہ اللہ سے مسافر فری کہ جو بیس ہوتا ہے اس بزرگوں کے سلسلے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو بڑی برکات اور فوائد حاصل ہوتے عالم اعلیٰ میں بھی اولیاء اللہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور بہت سے فوائد اور برکات ہیں یہ پیشے خدمت دھیان ہے گر خدا چاہے تو پہلے آش ابرار ہو میرے ربالا رحمت اللہ علیہ اشارے گر خدا چاہے تو پہلے آش ابرار ابرار کی منی نیک لوگ اولیاء اللہ یعنی جس شخص کو ترمنا ہو کہ اللہ اسے مل جائے اللہ کا عشق اس میں کامل ہو جائے اور سنی دین پر وہ آ جائے تو کیا چاہیے کہ پہلے اور یہ اللہ سے محبت کو بڑھائے تعلق کو بڑھائے جتنی محبت خیز کی ہوگی تو ہی محبت اللہ تعالیٰ کی. کیونکہ خیز سے محبت اللہ کے لیے کی جائے ہے تو فرمایا کہ جو محبت للحق ہوتی ہے وہ بالحق ہوتی ہے اللہ کے لیے جس سے بھی محبت کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت میں شمار کردا چاہ رہے تو پہلے عاشقِ افراد پہلے اولیاء اللہ کا عشق محبت حاصل کرے ان کی قربت حاصل کرے تو ان کے قلب کے اندر ان کی محبت اگر آ گئی تو سمجھ لو کہ کام بند گیا کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اللہ اپنے اپنے اولیا اور اپنے پیاروں کے قلوب میں جھانکتے رہتے ہیں اور ان کے قلب کے اندر جس, جس کی محبت ہوتی ہے اس پر بھی وہ اپنا فرض کرنا جو ان کے پیارے ہوتے ہیں وہ ان کا پیارا ہو جاتا ہے فول اللہ کے پیارے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں عشق کا ہے دوست تو ہم سب کا یہ مرا یار ہو عشق کا ہے دوست تو ہم سب کا یہ معیار ہو متبر سنت اور براد سے بھی بیار ہو متبر سنت اور براد سے بھی بیدار ہو دیواعے سنتے نب وی سے دل سر شاروح اس واڑے سنتے نب وی سے دل سر تو ہم سب کا یہ معیار ہو متب سنت ہوگار ہو, ہو آش میں کامل کی بس ہے یہ علامت کا میلا کامل کی بس ہے یہ علامت کا ملا جافیدہ کرنے کو ہر دم سر تیار ہو تیارو جافیدہ کرنے کو ہر دم سر تیار بیارو سر بنے سر رکھا میرا اربت جان حاضر اللہ کی جان کیا چاہیے نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے خونے ہرنا چاہیے میری شہر پہ کیا خیل تیرا دل نہ تیری جان چاہیے ان کو تجھ سے خون ارمنا چاہیے گناہوں سے بچو گناہ مت کرو گناہ نہ کرنے میں اور گناہ سے بچنے میں جان کی بادی لگا دو یہ تجربہ پیدا کر کہ ہم اللہ کو ناراض نہیں کریں گے چاہے جان چلی جائے یہ جہاں سر کو کب تیار ہو کہ جس ہچیلی پر سر رکھا ہے جان کیا چیز رہتا ہم ہر چیز آپ پر قربان کرنے کو تیار ہیں مگر افسوس ہے کہ ہم معاشرے کی خاطر اور ماحول کی خاطر گناہ چھوڑنے سے بازی نہیں آتے ہے اور یہ معاملہ ہے کہ بالکل ہی ہم لومڑی گدر بن جاتے ہیں لومڑی کیا ہے بلدل بزدل جانور ہے لومڑیانہ فصلت اختیار کر لیتے ہیں اللہ سے نہیں کرتے مخلوق سے کر جاتے ہیں عاشق کامل کی بس ہے یہ علامت کاملا ملا جا کرنے کو ہر دم سرب کپ تیار ہو عشت سنت کی علامت دیکھو یہ کامیابی کا راستہ یہی ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کرنا اور اس کا اس کو شوق سے اختیار کرنا یہ نہیں کہ وہ مجبوری شوق سے اختیار کرنا اس کی محبت پیدا کر لینا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے جو عبو صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے اللہ کی محبت مانگنے کی اللہ عمنی ہیں صلی اللہ محبت و کہ اللہ میں آپ کی محبت مانتا ہوں اور اس کی محبت مانتا ہوں جو آپ سے محبت کرتا ہے تو حضور احسد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کرنے والا کون ہوگا اللہ سے تو ساتھ میں یہ نیت بھی کر دوں کہ اللہ میں آپ کے رسول کی بھی محبت مانگتا ہوں نا اور یہ اللہ کی محبت تو آتی ہے ذہن میں لیکن یہاں تک کم لوگ کم ذہن پہنچتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا آٹو خدا کا کون تو ان کی بھی محبت ہمیں مل جائے کیونکہ ان کی محبت سے ہمارا بھیڑا پار ہوگا اور اللہ کی محبت حاصل ہوگی اور جو یہ نقش قدم یہ شعر لکھا رہتا ہے اس کو بار بار اس کو استعمال کیجیے کہ نقش قدم نبی کے جنت کے پاس ایک ایک سنت جو ہے وہ جنت کی پہلی طرف تیزی سے لے جاتی ہے ہمارے حضرت خانگی رحمتہ اللہ علیہ بنایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت علی صاحب کے سلسلے میں جلد سے کامیابی کیوں ہو جاتی ہے جلد کیسے اللہ والا ہو جاتا ہے اس لیے کہ سنتوں کا اہتمام ہمارے یہاں زیادہ سے فائدہ ہے بغتوں سے بچایا جاتا ہے سنتوں کو جب اختیار کریں گے تو بےغذ سے تو خود دور ہو جائیں گے نا؟ یہ فائدہ ہے کہ سنتوں کو اختیار کرتے جائیں بغد سے خود بخود نجات مل جائیں گی تو یہ راستہ ہے کہ سنتوں کو اختیار کریں ہر کام میں سنت کے مطابق حمل کریں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا اور گفتگو کرنا اور معاملات کرنا ان میں ہم مسلمان بہت پیچھے ہیں گفتگو کرد گفتگو ہمارا بالکل اکثر کا اخلاق والا نہیں ہے لوگوں سے معاملات ہمارے اس میں ہم بہت پیچھے ہیں معاشرت کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں آداب میں ہم بہت پیچھے ہیں نماز میں اگر سے سفید اگر کے نمازی ہیں اور تجبیات میں لمبے لمبے حضار گانے کی تجبیات بھی دی ہوئے ہیں لیکن معاملات کے اندر دیکھو بالکل صفر بلکہ بہت ہی بعض لوگوں کے حالات پریشانناک ہوتے ہیں تو یہ دین تھوڑی ہے نہیں یہ پکڑا جائے گا اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر سکتے ہیں لیکن بندوں کے حقوق میں اللہ تعالیٰ بہت سخت ہوں گے جب تک بندے کا حق ادا نہیں کرے گا معافی ملے گی نجات نہیں ملے گی سنت کی علامت ہر نفس سے نفس مانے سانس سنت کی علامت خر ن हो سے ہوتا ہو हो ہو ہو نماز ہوگا زکاط کی سنت کے के ہی کرنا ہے لیکن یہ چیزوں میں ہم کیچے عشت سنت کی علامت अलामत ن پس سے ہو عیام پاہو ہو رف تارو گارو ہو پاہو ہو رف تارو گفتارو ہو ایک گرو ڈاکٹر عبد اللہ صاحب آج پر مادہ کی گربہ مسجد میں میں نماز پڑھا تھا تو مجھے رونے کی آواز آئی تو ایک جوان کو دیکھا کہ جوان بہت آنسو سے رو رہا ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ کے دربار میں بہت رو رہا ہے تو کہنے لگے کہ مجھے اس پہ رشک آیا کہ اس کیا جوانی کی جوانی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا حیثیت اور خوف اپنا نصیب فرمایا ہے تو اچانک کیا ہوا کہ بڑے نہیں ہیں بے چارے ان کو ذرا کم نظر آتا تھا وہ لڑکڑاتے ہوئے جا رہے تھے تو ان کا پیر اس جوان کے لگ گیا ذرا سے لگ گیا تو جوان نے کھڑے ہو کے ان کو جو ہے وہ سنانے کی تو کہا میں نے لاہور رولہ صورت سے پائے لگتے ہیں اور اندر سے صورت سے شیطانی انگیز دی ایک دم غصے میں جو ہے خود کو پول پھول پھٹنا شروع کر دیا اور ہم نے سنایا تھا کہ قصہ حضرت شاہ قطوب گنگو ہی رحمۃ اللہ علیہ ایک قطوب پخرے ہیں حضرت شاہط القطوط رحمت اللہ علیہ یہ عزر سلطان نظام الدین رحمت اللہ علیہ کے بہت ہی لائق ہو تھے تھی شاہ عبد گنگوئی رحمۃ اللہ تو جب حضرت سلطان نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا تو اس کے بعد یہ دہلی سے غالباً قرآسان ہے قرآسان تشریف لے گئے اور وہاں جو ہے اپنا سلسلہ جاری رکھا تو حضرت سلطان نظام الدین بلطی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ خودے پوچھے جب جوان ہوئے تو ان کو معلوم ہوا کہ اب سلطان نظام الدین رحمتہ اللہ علیہ کے سب سے لائق اور سب سے زیادہ خزانے کے مالک یعنی طالب الماللہ کی دولت یعنی گہا سے شاہدو تو گوئی رنگ ملا گیا تو یہ وہاں سے خوراسان یہ جو بھی جگہ تھی وہاں پیدل سفر کر کے وہاں پہنچے تو جب انہوں نے دیکھا کہ میرے شہر کا پوتا آیا ہے تو کھڑے ہو کے استقبال کیا اور خالی بے ان کے استرپال کے لیے اور خوب صبح شام ان کو کھانا پینا خوب دعوت کھلائے تو دو تین روز گزرنے کے بعد انہوں نے ان سے عرض کیا کہ اردو میں تو اگر یہ ان چیزوں کے لیے نہیں آیا ہوں کھانے پینے کے لیے میں تو آیا ہوں اپنے دادا کی دولت لینے تعلق اللہ کا جو خزانہ آپ نے میرے دادا سے لیا ہے وہ مجھ کو موقع نہیں تھا اپنے دادا سے لینے کا وہ دنیا سے چلے گئے تو میں تو وہ دولت لینے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اچھا ٹھیک اب سارا کارپیٹ وارپیٹ سب آئے اور سارے کھانے پینے بڑھیا بڑھیا سب آئے ارے اللہ کا راستہ کوئی سیوں میں ملتا ہے بریانی اور قورموں میں ملے گا سب چیز ہے اب کیا ہے کہ شہر میں ڈیوٹی لگا اب شہر بن گئے اب شہر میں ڈیوٹی لگا دیں کہ ہمارا جو گھوڑوں کا سبل ہے اور یہ شکاری کو تیز شکاری کو جائز ہے شکار کی مجبوری کے لیے میں یہ سب کی رکھوالی تمہارے زبے ہیں جی اچھا گھوڑوں کی نیند صاف کر رہے ہیں اور کتوں کا ترخانہ صاف کر رہے ہیں اور ان کے گوڑوں کا دال دال دانہ پانی سب وہ کر رہے ہیں تو یہ سب کرنے لگے تو تھوڑے عرصے کے بعد آجماں کو بھیجا جو کچرا وچرا صفائی کرنے والی ان کو حکم دیا کہ یہ کچرا ایک پتھرے میں جمع کر کے اور جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں میرے شہد کے ہوتے تو جا کر جو ہے اس کے اوپر گرا دیں اور جو کچھ وہ کہے وہ ہم کو بتا آج ماں نے ایسے ہی کیا کہ ان کے اوپر کچھ نہ گرا دیا تو فوراً جو ہے کھڑے ہو کر غصے سے اس کو پورا اور کہا کہ کچھ نظر نہیں آتا ہے ہمارے اوپر یہ سب کپڑا کر خوب غصہ کیا اس کے اوپر آدما نے جا کے بتا دیا کہ یہ حال ہے ابھی تک اب نہیں کی پھر چھ ماہ مزید کھانا پانی بھی بالکل جوڑ کی روٹی اور پتلی پتلی بالکل دال چھ مہینے مزید گزرا اس کے بعد جو ہے پھر وہ خادمہ کو حکومت دیا جاؤ جا کے یہ کچرا جو ہے اس کے اوپر گرا دینا اور پھر جو کہے وہ ہم کو بتانا پھر خادمہ نے ایسا ہی جو کچرا اس کے اوپر گرا دیا تو اس, اس کی بعد کیا ہوا کہ وہ کھڑے ہوئے غصہ آیا کھڑے ہوئے بولا لیکن منہ سے کچھ نہیں کہا آدمی نے جا کے بتایا کہ پہلے تو ایسے جو غصہ کیا تھا اب جو ہے بولے کچھ نہیں مگر غصہ میں کھڑے ہو گئے لیکن بولے کچھ نہیں اچھا ابھی یہ کثر کافی پھر چھ مہینہ عظیب ان سے کو جائزہ لیا پھر اس کے بعد کہا کہ اب جاؤ اب دیکھو کیا ہوتا ہے تو اب تیسری دفعہ جو گئے اور پہ کچرا گرایا تو اس میں کا ارے میرے او تمہارے چھوٹ تو نہیں لگی کچھ کچھ مسئلہ قریب ہوا آپ شہد کہا کہ اب جو ایک کام بن گیا ہے پھر اس میں بھی بس نہیں ہوئی تو کیا ہوا کہ شہد نے پروگرام بنایا کہ کل ہمیں شکار پہ جانا ہے سب تیاری کر لوں تیاری کریں ان کے دن یہ کام لگایا شہد کے بوتے دن نے کیا کام لگایا کہ شکاری کو تم ہو تم نے سنبھالنا ہے اور جب تک ہم حکم نہ دیں اس وقت تک لگام نہیں چھوڑ رہے ہیں کتے بہت اچھا جو میں پہنچے جب شکار نظر آتا ہے تو کتا کو بے قابو ہو جاتا ہے اور ایک کتے نہیں کئی کتے اور لگام میں ایک آدمی جو جو کی روٹی کھا کھا کے کمزور ہو چکا تھا طاقت جسے میں تھی نہیں تو اس کو لگا دیا جیسے ہی شکار سامنے آیا کتوں نے اپنی فطرت کے مطابق لگانا شروع کر دیا اب کیا ہوا کہ یہ اس کے ساتھ کتوں کے ساتھ دوڑنا شروع ہوئی اب شہر کا حم نہیں آ رہا ہے کہ ابھی لگام نہیں چھوڑ رہی ہے جب تک شہر نہیں کہیں گے لگام نہیں چھوڑیں گے یہ دوڑ رہے ہیں کتے اور یہ پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں حتہ کے بھاگتے بھاگتے ہاپنے لگے اور گر گئے گرنے کے بعد جو ہے شہر سے محبت ایسی پیدا ہو چکی تھی شہر کی تعداد ایسی دیاتمک آ چکی تھی کہ جان پر کھیل گئے اور رگڑتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کھلتے ان کو کسی رہے ہیں زمین اور کے اور انہوں یہ شہر کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ اب جو ہے یہ حکم آئے تب ہم اس کو چھوڑیں تو پھر جب پونم پون ہو گئے آپ ہی پھر شیت نکال کے ٹھیک ہے جب نبول عان واپس آئے رات کو جو ہے شیخ نے خواب دیکھا عبد القطوط جب گوئی رحمتہ اللہ علیہ نے دیکھا کہ سلطان نظام الدین رحمت اللہ علیہ ان سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو اتنا نہیں رگڑا تھا اتنا تم ان کو رگڑے بس صبح بےکار ہوئے تو رونے لگے اور پوتے کو بلایا اور سر رکھ کرکول تو یہ, یہ ایسے ایسے, ایسے مظاہرہ ہمارے بزرگوں نے اٹھائے تب تین کلا تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے تو سنت کی علامت نس سے ہو رفتارو گفتارو گردار ہو, ہو, ہو سوبتے مرشد سے نسبت توڑتا ہوگی مگر سوبت منشل سے نسبت تو عطا ہوگی مگر اتنا بھی معصیت ہو ذکر کی تکرار ہو دو کام کرنے ہیں شہر سے تعلق کے بعد یہ ماسیت اگر ماسیت نہ چھوڑی تو کچھ کام نہ بنے گا گنا سے بچنے میں جان لگا ہو اور جو نہیں کر پا رہا ہے اس کی اطلاع کرو کہ بھئی ہم سے نہیں چھوٹ رہا فلاں فلاں نہیں چھوٹ اس کی محنت اور کوشش کرو ذکر ذکر اس میں معاون تو ہوتا ہے گناہ چھوڑنے میں لیکن اصل کام کرنے کا وہ ہمت ہے ہمت سے گناہ چھوٹتا ہے ذکر سے گنا نہیں چھوٹے گا ذکر سے معاونت ہوگی ذکر اس لیے بتایا جاتا ہے کہ جب انسان اللہ کا کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے اللہ کے نام پر عظ یاد آ گیا نور حق از ذکر حق درجہ رسد نور حق در ذکر نور حکا ہاں نورحت از ذکر حق درجہ رسد اللہ کے ذکر سے ان کا نور جاں کے اندر پہنچتا ہے جا درجہ رسد ذکر حق نور حت ازکر حب, از حب درجہ رسد اور فرمایا کہ آج زبراں تعدل زبان سے اللہ اللہ کرتا ہے تو دل تک دل تک اللہ کا لوگ پہنچتا ہے آج زبرا تعدل زے دل, دل تعجار رسک مولانا سنیے آپ کہ نورحد اور ذکر حق درجہ رسک جان تک پہنچ جاتا ہے روح میں پہنچ جاتا ہے انسان کیسے آج زبان تعدل پہلے زبان سے اللہ کرتا اللہ اللہ کرتا ہے پھر وہ دل تک پہنچتا ہے پھر دل سے اس کی جان میں بس جاتا ہے زب کا دل سے دل کا جان سکھ تو معاشیت سے اجتناب گناہ سے اجتناب نگاہ کی حفاظت زبان کی حفاظت آنکھوں کانوں کی حفاظت قلب کی حفاظت قلب کی حفاظت کو لوگ کچھ سمجھ نہیں نہیں ارے قلب کی حفاظت تو جس کو نصیب ہو گئی سمجھ لو بس وہ تو قابل ہو گیا کیونکہ دل میں جب اللہ ہے تو غیر اللہ سب نکل گیا ہاں دل کی حفاظت کیا ہے نگاہ, نگاہ سے یہ نگاہ جو ہے یہ سراد ہے اور دل دارو خلافت ہے نگاہ سے غلط چیز دیکھے گا حرام لذت امپورٹ کرے گا وہ کہاں جائیں گی دل کے اندر جائیں گی تو دل میں بھی گندا خیال نہ لے کے آنا اور حسد اور گوشت اور بدگمانی اور کینہ یہ سب باطنی بیماریاں ہیں تکبر حوجب غصے کی بیماری یہ سب بیماریاں باطنی ہیں بازی لوگ یہ حدیث کے پاس میں بھی ہے کہ ہر ہر اس شخص کا اخلاق سب سے اچھا ہے جس کا اخلاق اس کے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے باہر تو بڑے متوازے بنے پھرتے ہیں شہر کے سامنے جی وزور کرتے ہیں جوتیاں بھی اٹھاتے ہیں لیکن گھروں کے اندر جا کے اپنے اہل کے ساتھ بہت ہی جانور بن جاتے ہیں لوگ جانور بن جاتے ہیں ان کے ساتھ انتہائی بدسوگی کرتے ہیں اور ان کو طرح طرح سے ستاتے ہیں ظالموں کو خوف بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان شاء الرمایا شروع کہ ان کے ساتھ میں بتاؤں تو یہ ہماری بندیاں ہیں بھائی حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ اگر کوئی وزیر اعظم کی طرح وہ بیٹی لے آئے گھر میں اور اس کو لا کے جو ہے کے لیے آیا اور کسی کی ہمت ہوگی کہ اس کو ستائے بتائیے اگر وزیر اعظم اوپر سے کہہ بھی دے کہ دیکھو یہ ہماری بیٹی ہے اس کو ستانا نہیں کسی کی ہمت ہے کہ اس کو ستائے بتائیے آپ کوئی ہمت کرے گا کہ نہیں بھئی یہ تو وزیر اعظم کی بیٹی ہے اور وزیر اعظم نے کہا بھی ہے کہ اس کو خیال رکھنا اللہ کام حاقی میں دیکھو سفارش نہ شروع نظر معلوم کہ ان کے ساتھ نرم پرتاش ہو اور ہم کیا کر رہے ہیں باہر بڑے مکواز ہیں دوستوں سے مسکرا کے ملتے ہیں شہر سے مسکرا کے ملتے ہیں لیکن اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی جان بڑھانا شروع ہے ایسے کرتے ہیں اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کی نشانی یہی ہے حبوم ہے کہ سب اچھے اخلاق والا وہ جو جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ سچے اچھے, اچھے اچھا۔ یہ تو بات ہے باہر مرتروازے بننا کون سا کمال اندر اپنے گھر میں اور اس کمزور مخلوق کو ستانا بتائی یہ جی انتہائی بدضلاد ہے بہت ہی بے ہے جو کمزور پر ہاتھ اٹھائے کمزور کو ستائے بتائیں اور کمزور مخلوق ہے کہ نہیں تو کمزور کے اوپر ظلم کرنا کہاں کی بہادری یہ کوئی بہادری ہے یہ اس قدر بد اخلاقی کی بات ہے اور حضور رض صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو کمی نہ کروایا ہے ابھی میں نے یہ غریب نہ کریم کہ قریم لوگوں پر یہ غالب آ ہے کیونکہ ان کی عادت ہو دی ہے کبھی زبان چلا دیتی ہے کبھی کچھ کر دیتی ہیں اور اتراج نہیں کرتی ہیں سمجھتی نہیں ہے بات کو تو کیا ہے یہ تیزی ہوتی ہے تھوڑی لیکن کیا ہے کہ یہ کریم لوگوں کے اوپر غالب آ جانا جغیر نہ کری من ویاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان کے اوپر غالب کون آتا ہے کمینے لوگ بتائیں اب بتائیے کہ بیویوں کے ساتھ ردسروٹی کرنا اپنے آپ کو کمینہ بنانا ہے کہ نہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ویا ولیب ہن لئی یعنی کمین لوگ ان کے اوپر غالب آ جاتے تو اب وہ شخص کمینہ ہو گیا کہ نہیں جو عورتوں کو زور زبردستی کرتا ہے ستاتا ہے کبھی زبان سے ستاتا ہے کبھی ہاتھ سے ستاتا ہے کبھی اور نے تکلیف دے دیتا ہے تو یہ سب دوستو یہ سب سیکھنے کی چیزیں ہیں اخلاق ہمارے درست ہو جائیں گار ہماری درست ہو جائے کردار ہمارا درست ہو جائے یہ بغیر اس کے تذبی ہاتھ میں لیے نماز میں لیے، آپ سب اوبر میں بیٹھے ہیں تحجد گزاری بھی کر رہے ہیں ارے آپ نے اللہ کی مخلوق کو ستایا ہوا ہے تو آپ کی یہ سب نماز اردا ضائع رہتا حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ پارٹا سناتے تھے کہ ایک بار حضرت پیرانی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے ان کو جانا تھا تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرما گئے کہ جو مرغیاں ہیں گروے میں یہ چھ بجے سات بجے جو وقت ہے وہ بتا دیا کہ اس وقت ان کو کھولنا ہے دانا پانی دینا ہے تو کہا اچھا ٹھیک ہے جب وہ چلی گئیں اور حضرت ثانوی کو اپنے کام میں مشغول ہو گئے اب تفصیل بیان و قرآن لکھ رہے ہیں مضامین نہیں آ رہے کتنا کوشش کر رہے ہیں لیکن مضامین نہیں آ رہے دعا کر رہے ہیں کہ یار کیا ہو گیا ہے کیا بات ہے کوئی اگر مجھ سے گناہ خطا ہے تو مجھ کو تبدیل فرما دیجئے دل میں الحام فرما دیجئے میں اس کی اصلاح کر لوں تو پھر اچانک سے خیال آیا کہ وہ پیاری صاحب کہ نہیں ہے مودیوں کو کھول دینا اور دو گھنٹے ہو گئے ان کو کھولا نہیں فوراً دڑے دڑے گئے اور مودیوں کو کھولا دانا پانی دیا اور واپس آ کر جب جیتنا شروع کیا تو مضامین کیا مستی ہوگی اور میں کہ دیکھو ایک ادنا سی اللہ کی مخلوق کو ستانے سے کتنی بڑی کتنا بڑا نقصان ہوا کہ بیان القرآن کے مضامین نہیں آ رہے الام نہیں ہو رہے مضامین کیونکہ یہ تو مرغی ہے جانور ہے اور انسان کو جو ستاتا ہے تو پھر کیا اس کا عمل ہوگا خوشی اس لیے یہ معاملہ بڑا نازم ہے دوستو کہ ہمارے اخلاق ہماری گفتار ہماری کردار اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سب سے بڑا دین یہ ایک دفعہ تو میرے منشد احمد اللہ علیہ نے بتایا کہ سب سے بڑا دین یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اصل یہ دیکھو اگر نماز کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے حدیث پات میں ہے نا کہ بے نمازی کی نماز چالیس گھروں تک جاتی ہے ہے کہ نہیں تو اس نے نماز نہ پڑھ کے دوسروں کو بھی تکلیف پہنچائی کہ نہیں پہنچائی تو ہوا نہیں سب سے بڑا دن ہے سب سے بڑا دن یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ ایسے ہی حضرت شاہ ابوالحسن قرفانی رحمت اللہ علیہ وادہ حضرت والا روا کرتے جو بیویوں کی خطاؤں پہ صبر کرتا تھا اب بیویاں بھی آج کل عجیب و غریب باتیں کرتی ہیں تو وہ ان کی خطاؤں پہ صبر کرتا ہے پھر ایک بزرگ تھے اور ان کی بیویوں سے بہت تھریڈریڈ تھریٹر حروق کرتی رہتی تھی کیونکہ وہ اللہ اللہ کرتے تھے لوگوں کی اصلاح کا کام کرتے تھے ان کو فرصت نہیں ہوتی تھی اگرچہ حقوق کے واجبہ تو ادا کرنا ضروری ہے بھائی لیکن وہ ناجائز فرمائش نہیں ہوگی یہ سب اور کہا کہ ایک تم ایسی ٹٹو بنے بیٹھے رہتے ہو اور اولیاء تو وہ ہوتے ہیں جو ہوا میں اڑتے ہیں اور پانی پہ چلتے ہیں یہ زیارت کے عقائد بہت سے لوگوں میں ابھی بھی ہیں کہ جب تک کوئی کرامت نہ ہو تو کوئی وہی نہیں ہے ارے بھائی فرمایا کہ استحکامت خیر کا الفی کرامت یہ استحکامت الگ دین سنت پر قائم رہنا شریعت پر قائم رہنا ہزاروں کرامتوں سے افضل ہے کرامت کیا چیز ہے کرامت تو لڑتی ہے کرامت تو لڑ دی ہے اس اور یہ تو ایسے شوق دے باز بھی اچھی ایسی باتیں کر کے دکھا دیتے ہیں تو اس کو کوئی کرامت تھوڑی کہتے ہیں تو شوق کا ہوتا ہے تو بہرحال ورڈ فرشن کرتی رہتی تھی تو ایک دن دعا کی اللہ نے میری بیوی جو ہے بہت ستا ہے بہت دعا چلاتی ہے بہت دکھ ہوتا ہے کچھ کرامت دے دیجیے تاکہ ہم اس کو دکھلا دیں تو شاید ہماری معتقد ہو جائے ستانا ذرا کم کر کے تو بس دل میں ہوا کہ ٹھیک ہے تم یہ چارپائی پر بیٹھ جاؤ ہم اس کو حکم دیں گے یا ہوا میں اڑے گی اور تم اوپر سے چکر لگانا تمہاری بیوی دیکھ دے گی اس کو بتا دینا چارپائی پر بیٹھ گئے چارپائی ہوا میں گھومنے لگی تو تین چار چکر گھر کے اوپر سے لگائے اور لگانے کے بعد پھر واپس آ اپنی جگہ پہ اور دل میں خیال کرنے لگے کہ آج تو ان ہماری بیوی ہماری معتقل ہو گئی ہوگی اور گھر میں چلے گھر میں جیسے ہی گھسے پھر وہ کہا کہ دیکھو ولی اللہ ایسے ہوتے ہیں آج میں نے ایک ولی کو دیکھا آسمان پہ اڑے تھے چار بھائی تھے ایک تو وہ نیچے چلے رہے اور ارے انہوں نے کہا نیک بات کو میں ہی تو تھا نہیں اڑا تھا جب ہی تو کہوں ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑے تو کبھی موسک بھی نہیں ہوتی ایسے شاہ شاہ ابو الحسن طرف نہیں رحمت اللہ رہے کئی سب ایک دفعہ ایک شخص جو وہ کابل سے چلا اور کہیں دور ان کا مقام تو یاد نہیں رہتا ہے تو وہاں تقریباً ہزار میٹ کا سفر پیدل چل کے ان کی خدمت میں حاضر ہوا کہ کچھ اصلاح کرائیں گے اللہ اللہ کریں گے اللہ والے بن جائیں گے تو گھر پہ موجود نہیں تھے بیوی ان کی جو ہے وہ ہے قسم کی تھی بہت زہر اگلنے والی جب کٹکھٹایا کہ شاہ صاحب ہیں کیا ساسا واسا کرتے رہتے کوئی شا صاحب نہیں ہم جانتے ہیں کو کہ وہ کیسے بدماش ہے اور یہ لوگ سب کالینا وہ اب اس کا تو بہت ہی جو ہے وہ دل خراب ہوا کہ اللہ میں ایک ہزار مین ہم پیدل چل کے آئے ہیں اور یہاں پہ یہ معاملہ ہے بہت مایوس منہ لٹکا ہوا چلے جا رہے ہیں تو راستے میں لوگوں نے دیکھا سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے لوگوں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے اس نے کہا کہ ایک ہزار سے آئے ہیں اور یہاں تو یہ معاملہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت چکرواد ہے oh, oh, oh, oh, تو لوگوں نے سمجھایا کہ اس کی بات نہیں ہے تم وہ جنگل میں جاؤ کھلا جگہ دیکھو وہ لکڑیاں کاٹ رہی اچھا جنگل میں گیا دیکھا کہ شیر کی سواری ایک شخص شیر پر سوار ہو گیا تھا شیر پر اور لکڑیوں کا گٹھر اس کی پیٹ کے اوپر لادا ہوا اور ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہے سانپ کا کوڑا بہت حیران ہوا اور انہوں نے جو ہے اس کی شکل دیکھ کے تار لیا کہ یہ گھر سے ہو کے آ رہا ہے ہمارے تو پھر انہوں نے اس کو سمجھایا کہا گارزن کیا معاملہ ہے بھائی دیکھو گر نصبرت کشید پارے زن کہا کہ اگر میں اب پارزن یعنی اپنی بیوی کی پڑوی پسری باتوں پر اگر صبر نہ کرتا تو کہ کشید شیر نر بےگار یہ شیر میری بےگار جو نہیں رہتی میں اس سے بےگار نہیں لے سکتا تھا. اس صبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مقام عطا فرمایا وہ کرامت عطا فرمائی ہے کہ نشیر میری بےگار کرنا ہے میری مزدوری کرنا ہے تو اپنی بیویوں پہ بیویوں کی سطحوں پہ صبر کرنا سے یہ ملتا ہے ایسے ہی عزت مولانا مرزا مذہب جانے جانا رحمتہ اللہ علیہ کے بات ہے حضرت نے سنائے کہ ان کی بھی بہت, بہت ہی بیوی جو ہے وہ کبھی وسیلی تھی لیکن ان کی انہوں نے جو نکاح کیا تو ان کو یہ نکاح جو انہوں نے کیا وہ الحام سے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ہماری بدی ہے دہلی میں اور بہت نمازی اور بہت عبادت گزار ہے لیکن زبان کی زبان کی کڑوی ہے تو اس سے نکاح کر لو انہوں نے نکاح کر لیا نکاح کرنے کے بعد اب جو صبح شام فر صبح شام زبان چل رہی ہے اور یہ برداشت کر رہے ہیں جبکہ حضرت نے ہمارے سنایا کہ حضرت مرزا مظہر جانے جانا رہے انتہائی حسین تھے اور انتہائی نازک مداخ تھے بالکل لطیف الماج اور میں لحاظ اوڑے اور لحاف کے اندر ایک ٹانکا ٹیڑھا ہوتا تھا تو سر میں درد ہو جاتا تھا ساری رات نیند نہیں آتی اتنے نماز کو جا رہے ہیں راستے میں چارپائی ٹیڑی پڑی دیکھی بس بالکل دماغ جو ہے وہ اس میں الٹ گیا کہ جب تک وہ سیدھی نہیں کریں گے وہ آگے نہیں بڑھیں گے ایسے ہی ایک دفعہ جب انگریز نے اسے جہاد ہوا اور ان کو तो لگی تو لوگوں نے پوچھا کہ روح کیسا مزاج ہے انہیں کہا ویسے تو کوئی تکلیف نہیں ہے زیادہ لیکن بارود کی بدبو سے हो دماغ इतने ہو جا اتنے نارد مراج تھے اور بیج جو ہے صبح شام پڑھی کسی ایک دفعہ شارگر دے گھر سے کھانا لینے چلا گیا اور کابلی تو اس نے جو ہے وہ ذرا سا پردہ سرگ کیا اور نظر پڑ ہے جی تو سورت بھی تو اور, اور جیسے پردہ کا کھانا لینے لگے تو بہت اولڈی سی بھی محلہ تھا یہ جی مولانا تو سنانے لگی کہ ایسے ویسے ایسے, ایسے, ایسے اب وہ تھا کابلی اس کو غصہ آ گیا اس میں سمجھا نکالا لیکن پھر اس کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارے ٹریکٹر ہی بھی ہے تو معاف کر دیا آ گیا, گیا, گیا, گیا آگے حضرت کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے آپ کو اتنے حسین اور اتنے آپ کام کرنے والے ایسے بڑے اللہ والے اور بیوی آپ کی جو ہے وہ ایسی تو کہا کہ بھائی اگر میری بیوی جو ہے ایسی حسین ہوتی اور وہ نہ ہوتی تو میں آج یہ جو کام اللہ تعالیٰ مجھ سے لے رہے میں وہ نہیں کر پا اور حضرت مرزا مذہب جانے جانے رہنے اللہ علیہ کا پھر اللہ تعالیٰ نے ڈنکا کٹوا دیا تفسیر مذہب ہے تفسیر مظہری یہ تفسیر مظہری نہیں لکھی ہے یہ حضرت قادی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے گئے تھے مرزا مذہب جانے جانا رحمۃ لیکن تفسیر تفصیر مظہری ہے اپنے شہر کے نام سے ہم نے تفصیر مظہر یہ ہے حکمت نے مولانا مذہب جانے جانا رحمت اللہ تو خیر بحران یہ سب سوچتے ہیں کہ ہم کو اپنی اصلاح نسب کی طرف خوب توجہ کی ضرورت ہے کچھ کو یقین صرف نماز روز زخات حج کا نام نہیں ہے بلکہ اپنی گفتار بھی صحیح ہو اپنے اخلاق بھی صحیح ہو اپنی معاشرت بھی صحیح ہو آداب بھی صحیح ہو چھوٹے بڑے کے اوپر جو معاملات ہیں بڑوں کے ساتھ اگر چھوٹوں کے ساتھ شفت ان میں ہر لمحہ جو ہے اپنے آپ کو اپنی اصلاح ہے ضروری ہے اور بغیر بجائے بغیر کسی مسلم کے کام بنتا نہیں ہے کوئی عام ہو کہ عالم ہو کتنا بھی یا بڑا عالم و فادل ہو جائے درد اشتحق بھی تم حاصل کرو درد اشت حق بھی تم حاصل کرو لا تم عالم ہوئے فاضل ہوئے کتنے بھی عالم فاضل ہو جاؤ دوستوں ہر عالم ہو یا عوام ہو اس کو کسی شہر کسی مربی کی لازمی ضرورت ہے ورنہ اور اللہ کو نہیں پا سکتا کیونکہ اللہ کا راستہ یہی ہے کہ جب, جب اللہ کو پانا ہے تو کسی اللہ والے سے تعلق کرنا پڑے گا تب کام ہوگا کامل کی علامت یہ سنا کرتا ہوں میں آشنا یار ہو بیگانے اور یار ہو ہے یہی مرضی خدا کی ہم مٹا دیں نس کو ہے یہی مرضی خدا کی ہمٹا دیں نس کو گرچے وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو گرچے وہ سارے جہاں کا بھی کوئی سردار ہو اس کی صحبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی کی سے نہیں کچھ کبھی بے عمل کوئی محبت کا علم بردار ہو جو خود عمل نہیں کرتا ہوگا اس کی بات میں تاثر بھی نہیں ہوگی ایک بزرگ کے پاس ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کو لائی اور بزرو سے ہتھیا کے ادوری گھوڑ بہت, بہت ہے اس کی وجہ نصیحت کر دی بروک نے کہا کیسے اب کا لانا اب یہ دن عورت آئی بزرگ نے اس بچے کو فرمایا کہ بھائی بیٹا گڑ زیادہ گڑ ایسی چیز نہیں ہے گوڑ نہ کھایا تھا عورت نے کہا یہ بات تو آپ کل بھی اس کو کہہ سکتے تھے میں اپنے دور سے آئی تھی کل کہہ دیتے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ پل تک کو گوڑ میں بھی بہت زیادہ رکھا تھا اب میں نے چھوڑ دیا کل میں اس کو کہتا تو اس کو اثر نہ ہوتا اب میں نے چھوڑ دیا نیت کر لی کر نہیں کھاؤں گا اب اس کو کہوں گا تو انشاءاللہ اس کو اثر بھی ہوگا کہنے والے کا اثر جو ہے وہ جب پڑتا ہے جب وہ خود بھی باہمل ہے اس کی محبت سے نہیں کچھ فائدہ ہوگا کبھی بے عمل کوئی محبت کا علم بلدار ہو جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا خاص جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل دم میں وہ نور ہوگا گرچہ کتنا ہو بھی گناگار ہو جب اللہ کا بند ہو جاتا ہے وہ مور بن جاتا ہے مور ہی نور ہو ہے جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل سار جب کسی بندے پہ ہوتا ہے خدا کا فضل دم میں وہ جنور ہوگا گرچہ وہ نار ہو جاتی شروع عمر بھر کا تجربہ اب کا ہے یہ تو عمر بھر کا تجربہ اب کا ہے یہ تو گر خدا چاہے تو پہلے آشی سے اب رارو عمر بھر کا تجربہ اب کا ہے یہ تو گر خدا چاہے تو پہلے آش ہے ابرار ہو گر خدا چاہے تو پہلے آش ہے ابرارو کا ہے دوست ہم سب کا یہ معیار ہو متب سنت بدت سے بھی بیدار ہو اتارے سنتے نبی سے دل سر شارو نور سے سراپا انوار مارنس اتنیتا, مارنس اتنیتا. اچھا بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ جو دس راتیں ہیں جب بڑی کی راتیں ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان راتوں کے بارے میں قسم بھی کرنا ہے قسم بھی کھائی ہے بل فجری یہ دس راتوں کے اللہ نے قسم کھائی ہے ایک فجر کی اور ایک ان دس راتوں کی تو یہ دس راتیں جو ہیں بہت ہی فضیلت والی راتیں ہیں مختصراً یہ ہے کہ جب یقم سے خجہ سے لے کر دس دن دس دن نو سے تو یہ راتیں جو ہیں بہت عید کی راتیں ہیں اس کے بارے میں اس کی فضیلت کے بارے میں یہ فرمایا اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ دیکھو رمضان غبارک کا جو آخری عرشہ ہوتا ہے اس میں ایک رات ہوتی ہے شبِ قدر وہ ڈھونڈنی ہوتی ہے ہمیں یقینی کی نہیں ہوتی کوئی ایک رات شبِ قدر ہوتی ہے اس کے لیے ہم طاقت تمام طاقتوں میں جاگتے ہیں تاکہ ہمیں ان کی اس شک کی فضیلت مل جائے اس ایک شخص کی جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس شخص میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے افضل ہے شبِ قدر لیکن یہ دس راتیں جو ہیں یہ دس کی دس ان میں ایسی فضیلت والی ہیں کہ اس کے اندر ہر رات میں عبادت کا ثواب شر قدر کی ثواب اس کو ڈوبنا بھی نہیں ہے اللہ کی کتنی مہربانی اور اردو رفت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاء تویا کہ عبادت کے لیے اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں بتائیے جب شب قدر کی رات جو آئے ہمیں مل جائے تو کتنی خوشی ہو لیکن یہاں تو ہر رات یقینی طور پر شب قدر کی فضیلت رکھتی ہے جو عبادت کرے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری رات جاگے تھوڑی دیر جاگے تھوڑا سا تلاوت کر لے تھوڑا سا ذکرت کار کر لے تھوڑے سی استخار کر لے جو پڑھ لے اور جو دعا ہمارے عزت میں اور فرمایا کہ سارے سال مان سکتے ہیں جو مشہور عالم دعا ہے شبِ صدر کی اللہ عمین کا خون غریم بول آپ کو یہ دعا سال سال مانگ سکتے ہیں تو شبِ قدر کے لیے خاص دعا نازل ہوئی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ شب قدر کے علاوہ یہ دعا نہیں مانگ سکتے آپ ہر وقت مانگ سکتے ہیں تو اس دعا کا بھی اہتمام کر لیں اور کچھ استغفا کر لے تھوڑے سے نوافل پڑھ لے لیکن نوافل پڑھنے والوں کے لیے میں ہمیشہ یہ اس کرتا رہتا ہوں کا کہ بھئی کسی کے ذمہ کوئی بیماری کے زمانے کی یا کسی ادر کے زمانے کی نمازیں اگر سزا باقی ہوں نمازیں اگر سزا ہوں تو نماز ادا جو ہو گئی ہے اس کو لوٹانا اس کو ادا کرنا ضروری ہے اس لیے جس کے ذمے کچھ نمازیں پذا ہوں وہ ان کا حساب لگا کر کچھ نمازوں کو ایک ایک بچے ادا کرنے کی فکر کرے اور نوادل سے زیادہ اس کا اہتمام کرے کہ ہماری فضا دیکھو کسی کے اوپر قرض ہوتا ہے تو اس کی ادائیگی کی پہلے فکر کرتا ہے اور اس کے نظر کی فکر پہلے قرض ادا کرے گا تو یہ قرض ہے ہمارے اوپر اختلاع کرتے ہیں ہماری کوئی نمازیں کسی بھی وجہ سے رہ گئی ہوں غفلت رہ گئی ہوں یا بیماری سے رہ گئے ہو یا کوئی اور ہوگا ہو تو ان نمازوں کو پہلے ادا کریں نوافل کا اہتمام بعد میں کریں پہلے ان سدا نمازوں کا اہتمام کرے بہرحال یہ دس راتیں ایسی فضیلت کی راتیں ہیں لیکن جو کمزور لوگ ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی جو ہے راحتی راحت ہے فرمایا کہ بھائی وہ حقی سے بات میں ہے کہ ایک شخص عشا کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اور بجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا ہے اور درمیان میں سوچ جاتا ہے کوئی عفاظت نہیں لیکن اللہ تعالیٰ ساری رات اس کو عبادت کا سواب دی ساری <سلام> <آنی> سے بات <پاک سلام> <پاک> میں <مستقی> تو اگر کچھ نہ بھی کیا تو کم از کم اتنا ہم کر لیں کہ جلد ہو جائیں تاکہ ہم گناہ سے بچ جائیں کہیں زبان سے جیبت نکل گئی کوئی چوٹ بات نکل گئی کوئی بہش کلامی ہو گئی کسی کو گالی بر دی کوئی بات کہہ دی کسی کو ادیت پہنچا دی اور آن سے کوئی آن خراب ہو گئی نظر خراب ہو گئی کچھ اور بات کوئی گناہ کر ڈالا اس سے بہتر ہے کہ آدمی سو جائے سونا سونے سے کیا ہوگا کہ عیدا کی نماز جماعت سے پڑھی پہلے کی نماز جماعت سے پڑھی پوری رات عبادت کا سوال مفت میں جلو آج مست یہ ہے کہ بھائی اگر کوئی تلاوٹ بھی کر لے تھوڑی سی تو اس کا خزانہ جمع ہوگا ذخیرہ جمع ہوگا صبح آپ یہ راتیں بڑی کنکی راتیں ہیں اس کے اندر خدوی کاموں میں لگنے کے بجائے اور اسی طلاوت تھوڑی سی باتیں اور جلد سونا اسی طرح دن میں روزہ رکھنا جو ہے وہ ایک سال کے نسل روزوں کے برابر اس پر سواب ہے ایک دن روزہ رکھنے کا تو جس میں ہمت ہو قوت ہو وہ روزہ بھی رکھ لے نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے روزہ ایک بھی نہ رکھے کوئی گناہ نہیں ہے بعض سے لوگ اس کو اتنی زیادہ اہمیت دے دیتے ہیں فرض کے درجے میں فرائض سے غفلت کرتے ہیں اور نواز اور مستعقبات کو اتنا بڑھا دیتے ہیں تو ایسا بھی نہ کرنا چاہیے اگر کوئی روزہ نہ رکھ سکے تو کوئی گناہ نہیں اور رکھ لے گا تو اس کو یہ ثواب ہے اور اسی طرح عربی والا دن ہے ان سب دنوں کا سردار ہے وہ اس میں اس سے بھی زیادہ تفریحت اور ثواب والا ہے تو ان باتوں کا اعتماد کریں اور تدبیر تشریف سے متعلق تو ایمان صاحب سب ماشاءاللہ جانتے ہی ہیں کہ وہی دس جگہ کی فجر سے لے کے ہے نا نوج نو جلد کی فجر سے لے کر تیرہ دلح کی اثر تک یہ تقبیر تشریف مرد لوگ آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں جو ہے عوائستہ سے پڑھیں گی ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ تقویر تشریف اللہ اُکر اللہ اللہ اللہ ہوکر اللہ اکر ولی اللہ خن یہ تقویر تشریف کہلاتی یہ جو ہے پڑھنا واجب ہے کہ پڑھے گا تو گناہ کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا یہ بات مجھے اور اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہوگی کہ بھائی قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل قربانی اس سے بڑھ بڑھتی کوئی عمل نہیں تو قربانی میں لگے اور کیا بات ہاں یہ بات یہ ہے کہ اگلا جمعہ کیونکہ امکان یہ ہے کہ جان ہو جائے گا اگر ہوا یا نہیں ہوا لیکن قربانی کی مصروفیات اور مقبولیات ہوتی ہے انسان کو تو یہ سب سے اہم عبادت یہی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے جمعے کو مجلس بوقوق رہے گی پھر اس سے اگلے جن میں زندگی رہی تو ان شاء اللہ اتوار کو کیا دن ہوگا کون سے دوسرا نہیں اتوار کی بھی مرضی سے موقف اس لیے کہ قربانی بہت سے لوگ کر پاتے ہیں نہیں کر پاتے پھر پہنچانا کو کو یہ بھی ہوتی ہے تو وہ اتوار کو بھی بھی نہیں اور ہفتہ بھی نہیں اور اتوار ان شاء اللہ اگلے ہفتے سے شروع کر دیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ و